شکور ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلا رہے ہیں ہم نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ کوئی کلمہ میں شکر